وہ اخض الزی نظلم سہوفی دیار ہم جاسمین رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے یغنو فیح <فِيهَا> گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے آج بھی آپ دیکھیں کتنے کھنڈرات ہمیں نظر آتے ہیں نا اپنے ارد گرد بھی ہم دیکھیں ہمیں تین طرح کی بستیاں نظر آتی ہیں ایک میں اور آپ جو زندہ ہیں جو کہ زمین کی پیٹھ پر بس رہے ہیں رونق ہے اور ہلچل ہے اور بالکل ہمارے ساتھ لگے ہوئے کچھ اور بھی تو خاموش شہر ہیں جہاں لوگ پیٹھ پر نہیں پیٹ میں بس رہے ہیں قبرستان اور پھر ہمارے ارد گرد ایسے بھی ہم کو آثار نظر آئیں گے کہ جہاں گھر تو ہیں لیکن بسنے والے کہاں ہیں ہو کا عالم ہے سناٹا ہے وہاں پر ان کے برتن ان کے زیور ان کے کپڑے میوزیمز کی زینت بنا دیے گئے لوگ آتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں پہننے والے کہاں چلے گئے کالم لم و فیحہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی بچے ہی نہ تھے ان کھنڈرات کو دیکھ کے حقیقت ہے کہ کپڑے کی زیور کی اور گھروں کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے کہ آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کل یہی ہمارے ساتھ ہونا ہے یہی گھر ہوگا یہی الماری ہوگی اسی میں کپڑے یہی لوکر، اس میں زیور یہی جوتا یہ میرا بستر یہ میرا بیڈ یہ سب چیزیں سب کچھ کون نہیں ہوگا میں نہیں ہوں گی اللہ انا سمود کفر او ربا ہوں آگاہ ہو جاؤ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا اللہ آگاہ ہو جاؤ بودل لے سمود سنو دور پھینک دیے گئے سمود اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو قالو سلامہ قالیہ سلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر بھی سلام اس سے پتہ چلتے ہیں آداب سلام کے سلام کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ مہمان یا گھر میں داخل ہونے والا خود پہلے السلام علیکم کہے اور گھر والے پھر اس کو جواب دیں فمال انجا آب اجل حنیث کچھ دیر نہ گزری ابراہیم علیہ السلام ایک تازہ بھنا ہوا بچھڑا مہمانی کے لیے لے آئے مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان کی طرف سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے کیوں وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دشمن آتے تھے نقصان پہنچانے کے لیے تو جس کو نقصان پہنچانے آتے تھے اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے تو یہ ان کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی دشمن ہے فرشتوں نے محسوس کر لیا قالو لا تخف انہوں نے کہا ڈرو نہیں اننا اور سرنا علاقہ ہم تو لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ومرا تو قو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی بی ہوئی تھیں یہ اشارہ ہے حضرت سارا کی طرف فکت تو یہ سن کر ہنس تھی فبشر اسحاق تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی کتنی پیاری بات ہے ہا کی ضمیر آپ دیکھیں ابھی تک کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی بی بی حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام لیکن حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو خوشخبری کس کو دی اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام سلام کو بشر نہہ ہا بے اسحاق ہم نے اس کو اسحاق کی وم ور اسحاق یاقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی وہ بولی ہائے میری شامت کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے اب ان کا ایک فطری ریئیکشن قدرتی ریئیکشن اس پہ تعجب بھی ہے اور خوشی بھی ہے اور حیرت کا بھی اظہار ہے روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السّلام کی عمر سو برس کی تھی اور بی بی سارہ کی عمر نوے برس کی تھی کہنے لگی ان نہ شعیع ان عجیب یہ تو بڑی عجیب بات ہے قالو فرشتے بولے اطار میں نمر اللہ کیا اللہ کے حکم پر آپ تعجب کرتی ہیں رحمت اللّہ اللہ کی رحمت و برکات ہو اور اس کی برکتیں علیہ کم تم پر آلل بیت اے گھر والوں اب یہاں گھر والوں سے مراد دراصل بی, بی سارا ہیں اور تو گھر میں کوئی تھا نہیں کوئی اولاد نہیں تھی کوئی اور نہیں تھا صرف ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی گھر کے اندر تھیں تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی بی بھی اہل بیت میں سے ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا گھر والی تو اہل بیت ان حمید مجید اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ان کا دل خوش ہو گیا تو وہ قوملوت کے معاملے میں ہم سے جھگڑنے لگے حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے آخر کار فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم اس سے بعض آ جائیے آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا وَلَمَّ بِهِمْ وَقَالَ يَوْمٌ <عَسِيبٌ> اور جب ہمارے فرشتے لو علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے کیوں اس لیے نہیں کہ اب مہمان آ گئے اس لیے کہ وہ فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور لو علیہ السلام کی قوم ہومو تھی ہم جنس پرستی کا ان کے اندر مرض پھیل چکا تھا انہیں فکر ہوئی کہ اب یہ لڑکے آ گئے ہیں اب قوم کو پتہ چل جائے گا اور قوم جو ہے وہ پھر آئے گی اور مجھے تنگ کرے گی اور روایات میں آتا ہے کہ لوت علیہ السلام کی بیوی نے جا کر اپنی قوم کو بتایا تھا کہ یہ لڑکے آئے ہیں وجہ اہو قوم ہو یہ لئی اس کے قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے عادی تھے لو علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں یعنی بیٹیاں کس سے جیسے کہ رسول اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے تو مراد ان کی یہ تھی کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں تمہیں اپنی حاجت اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو اپنی بیویوں سے تم جا کر کرو وہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں فتق اللہ اللہ کا خوف کرو ولا تخذونی فی گوئی فی اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو بے عزت نہ کرو علیہ سمن کم رجرشید کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ایک بھی تم میں سے بھلا آدمی نہیں آپ سوچیں نا کیا مورل ڈیکیڈنس ان کے ہاں آ گئی تھی ایک بھی نہیں نکلا سارے کے سارے ہنڈریڈ اسی چیز کے اندر تھے قالو بولے لقد علمتا مالانا فی بنا من حق تجھے تو معلوم ہی ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں لط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوت ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل ویال کو لے کر نکل جا ولا یلطفط من کم عہد اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے کیوں نہ دیکھے ایک تو یہ کہ جب یہ نکلیں گے تو پیچھے عذاب آئے گا یقیناً اس میں چیخ پکار اور اس قسم کی آوازیں بھی ہوں گی تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا پیچھے مڑ کر دیکھنا دراصل اس بات کی علامت ہوگا کہ ابھی اس مجرم قوم کی محبت باقی ہے دلوں کے اندر یا ان پر ترس آ رہا ہے یا ان پر رحم آ رہا ہے یا کوئی دلی تعلق ان سے ہے تو فرمائے ولا یلطف تک ان مصیب و ماصبہ صبح علیہ صبح و بے قریب اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی یعنی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے یعنی اب آپ فوراً نکل جائیے فلم مجھا امرنا تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا جالنا آلیاہ صاف علا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اس کے اوپر کو نیچے کر دیا ان کے گھروں کو اٹھایا گیا اوپر لے جا کر الٹا پٹخ دیا گیا ان کی چھتیں نیچی ہو گئیں اور ان کی بنیادیں اوپر ہو گئیں وہ امترنا علیحہ ہجارتم من سجیل اور اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے گئے اور دفن کر دیا گیا مغدود ہر پتھر تیرے رب کے یہاں نشان زدہ تھا مصبت عند ربک تیرے رب کے یہاں نشان زدہ تھا و ماہیا من اغوا والمینہ بعید اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور تو نہیں اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو پریزنٹیشن آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی کہ کس طرح سے اس بستی پر عذاب آیا کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر تیل کے ذخیرے تھے کوئی زلزلہ ایسا آیا ارتھ کویک آیا کہ پہلے گیس نکلی اس کے بعد وہ تیل کے ذخیرے نکلے اور اس کے اندر لائم سٹون تھا تو جب وہ تیل نکلا ہے ابلتا ہوا کھولتا ہوا تیل اوپر گیا اس کے ساتھ لائم سٹون اوپر گیا اوپر جا کر وہ اگنائٹ ہو گیا تیل اس میں آگ لگ گئی اور اس میں وہ جو لائم سٹون تھا وہ پک گیا تو وہ کھولتا ہوا تیل ان کے اوپر گرا اور اس کے ساتھ وہ لائم اسٹون کے پتھر ان پر پڑے ہیں آ کر اور سلفر اس کے اندر تھی گندھک اور اب تک وہاں پر پتھر ہیں اور اس کے اندر سلفر جو ہے وہ گھس گئی ہے پتھروں کے اندر گز گئی ہے آپ سوچیے تو انسانوں کا کیا حال ہوا ہوگا وہ الا مدینہ اخواہم شعیبہ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا يا قوم ما من انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ولا تنقلم کیا نا اور ناپ میں کمی نہ کرو حدیث میں آتا ہے کہ جب قوم ناپ میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اِنّی ارا قم و اِنّی اخاف والے کو یوم آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو ولا تال تفل ارد مفت اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو پتہ چلا کہ ناپتل میں کمی سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ ایک تو دیکھیے ناجائز مال حرام کا مال ہے بے برکت ہوتا ہے حرام مال ہمیشہ بے برکت ہوتا ہے بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتا ہے بیماریاں ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کا آپس میں ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے اور معاشرے کے اندر بے اعتباری کی فضا جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور کیوں ملاوٹ کی جاتی ہے یا کیوں ناپتول میں کمی کی جاتی ہے اس لیے کہ آج تو کھا رہے ہیں لیکن آج جو کھا رہے ہیں وہ کافی نہیں لگتا یہ سوچتے ہیں کہ آج کھا لیا کل کا کیا ہوگا کچھ بچا کر رکھیں لہذا پھر ناجائز طریقے لوگ اختیار کرنے شروع کر دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بقیت اللہ خیر خیرالکم ان و مؤمنین وما کم بح حفیظ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں قالو قوم بولی یا شعیب اے شعیب کا تا کا ماں بدو کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اسے کیا پتا چلا کہ نماز اگر واقعی نماز ہے تو وہ انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے گی کہ انسان دوسروں کو برائیوں سے روکے گا نہیں انل منکر کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے نمازیوں کے اندر اگر نماز واقعی نماز ہے او ان نف الفی ام والی نامشا ان نقلان الحلیم حلیمرشید یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو تو ہی تو بس ایک عالی ظرف راست باز رہ گیا ہے یہ وہی بات اب ذرا بتائیں ہماری قوم کے ملا کیا کہیں گے ایسے انسان کو سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی یہ وہی چیز ہے ہاں تو ہی تو ہے نا بڑا نیک ہاں تو ہی تو ہے نا سچا ہاں ہاں ہم تو ہیں ہی گناہ گار بس تم ہی بہت نیک ہو یہ انداز اب یہ جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی یہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی یہ نہیں تھا کہ اس کے کانوں پر اللہ رسول کی تعلیمات پہلے نہیں پہنچی تھیں لیکن جیسے بگڑی قوموں کے اندر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین نماز روزے تک محدود ہے معاشی معاملات میں دین کا کیا دخل اور یہ ٹپیکل سیکولر مینٹیلٹی ہے سیکولرزم مذہب کا انکار نہیں ہے بلکہ سیکولرزم یہ ہے کہ دین کو مذہب کو چند رسومات رچولز تک محدود رکھو ذاتی زندگی میں جو اللہ کو ماننا چاہتا ہے مانے لیکن اجتماعی معاملات میں اللہ کا حکم نہیں مانا جائے گا کلیکٹیو معاملات کے اندر لا کے اندر چاہے وہ عدالت ہو وہ پارلیمنٹ ہو یا وہ اسٹاک مارکیٹ ہو اسٹاک ایکسچینج ہو بازار ہوں یہاں اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو ریلیجن اور اسٹیٹ کو الگ الگ کر دینا یہ سیکولرزم ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ سیکلر قوم تھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ بہت ماڈرن ہونے کی نشانی ہے سیکلر ہونا نہیں یہ تو بہت قدیم جاہلیت ہے مڈیویل ہے سارا کچھ ان کا یہ خیال کہ اللہ رسول کو بس مسجد تک رہنا چاہیے نواز و انہوں نے اللہ رسول کو مسجد میں نظر بند کر دیا ہاؤس اریسٹ کر دیا اور اپنی باقی زندگی میں نو ٹریس پیسنگ کا بورڈ لگا دیا کیا وہ یہ نہ ہو کہ اللہ رسول جو ہمارے گھروں میں بھی آ جائیں اب جو ہمارے کاروبار میں بھی دخل اندازی شروع کر دیں یہ ہے وہ دین کا منجمت تصور نا اسٹیٹک کنسیپٹ دین کا کہ دین ایسا ہو کہ کھانے پینے پر ہماری خوشیوں ہماری خواہشات پر اس کی زد نہ پڑے قالا یا قومی شعیب اللہ السلام نے کہا اے میری قوم ارائی تم ان کن تو علا بیہ نتم مر ربی و رضا قنی من ہو رس قن حسنا علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم خود ہی سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا یہ کھلی شہادت کا نے پہلے بھی ذکر پڑا کیا یہ نور فطرت ہے فطرت کی گواہی یہ وہی زیرو وارٹ کا بلب ہے اندر یہ وہی الست برب کم عہد السط کی بعض گشت ہے جو ان کو اپنے اندر سنائی دے رہی تھی یہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے فطرت ابین کی صحیح سالم تھی خود ان کا دل پہلے بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں اور پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے وہی آ گئی اور ان باتوں کی تصدیق بھی ہو گئی سوچو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا تو میں تمہارا یعنی شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں وماں ارید و ان اخالف کم الاما انحا کم ان ارید و الا اسلحہ مستتا و ماں اللہ بلّ علیہ ہی انیب اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود ان کا ارتکاب کروں میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اب یہاں ان کے رسول ان کو بہت ترغیب دلا رہے ہیں حلال کمائی کی کہ حلال ذرائع سے کمائی کرو اور حلال ذرائع سے کمائی کر کر بھی لوگ امیر ہو سکتے ہیں نبی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا اور معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ معیشت منصفانہ نہ ہو اور وہ دین تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں مکمل ہے ہی نہیں جو ٹریڈ اور فائنینس کے اصول اور طریقے نہ سکھائے تو دین پر چلنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ساری معیشت ٹھپ ہو جائے جیسے آج ہمیں خوف آتا ہے کہ آج اگر انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ بند ہو گئی تو معاشرہ چلے گا کیسے بالکل چلے گا کیوں نہیں چلے گا معاشی ترقی بھی ہوگی اس میں دھوکے بازی بھی نہیں ہوگی معاشی استحصال بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کے اندر فراوانی اور فراغت بھی آئے گی لیونگ اسٹینڈرڈس بھی اوپر ہوں گے اسلام کو لیونگ اسٹینڈرڈ کو اونچا کرنے کے خلاف نہیں ہے کہ تمہارا معیار زندگی اچھا نہ ہو یہ نہیں اسلام کہتا کہ تم بس سزکتی بلکتی زندگیاں گزارو نہیں کھاؤ پیو ترقی کرو پروگرس کرو سب کچھ کرو لیکن استحصال نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے آپ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنا رزق حرام میں رکھ دے اور حلال ذرائع سے لوگوں کو کھانے کو نہ ملے یہ ہم اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق ہم پاتے ہیں اس بات کو نہیں ہو سکتا یہ وہ یا قومی لا یجر منا کم شقواقی ایوسیبہ قم مثرما صاحب قوما قوم اوقما حدن اوقم صالح و ما قوم و لوتم من کم بے بعید قوم میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یات یا صال یا علیہم السلام کی قوم پر آیا تھا اور لوۃ علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھی ایک اور بہت اہم بات میری ضد بعض دفعہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن اگلے کو ضد آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا اس لیے نہیں سنیں گے بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ امی کہتی ہیں اس لیے نہیں بات مانیں گے اور بعض دفعہ مائیں کہتی ہیں آ کر کہ ہماری بات نہیں سنتے تو صرف ضد پر آ جانا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے اگر اچھی بات کوئی کہہ رہا ہے تو ضرور انسان اس کو فالو کر لے و فرو رب کم فم متوبو ان نہ ربی ودود دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے اب یہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں وستغ فرو رب کم فم استغفار اور توبہ عام طور پہ تو اگر یہ دور دور آئیں تو یہ ہم مانی ہی تصور کیے جاتے ہیں ایک ہی پروسس کے یہ دو حصے ہیں لیکن یہاں ذرا سے ہم تھوڑا اور غور کر لیتے ہیں استغفار غفرا سے لفظ بنا ہے غفرا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا جو پچھلے گناہ ہوئے جو پچھلی خطائیں اور غلطیاں ہوئیں اللہ سے دعا کہ اللہ ان کو ڈھانپ لے اس کے رپرکشنز میری اگلی زندگی پر نہ آئیں ایسا نہ ہو کہ پچھلے گناہوں کی وجہ سے میں آئندہ بھی نیکیوں سے محروم ہو جاؤں یا یہ ہے کہ وہ گناہ اب میری عادت ایسی بن جائیں کہ اب وہ میرا پیچھا نہ چھوڑیں میں پیچھا چھوڑانا بھی چاہوں تو میرا پیچھا نہ چھوٹے تو استغفار کہ اللہ پچھلے گناہ میرے معاف کر دے اور اس کی اہم ترین شرط شرمندگی ہے کہ گوین اے چانس کہ اگر دوبارہ مجھ کو موقع ملا تو اللہ اب میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی اگر پچھلے گناہ یاد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہدایت اٹھارہ سال کی ایج پہ نہیں مل گئی ایٹ لیسٹ مزے تو کر لیے اب ٹھیک ہے اب نیک ہیں یا یہ کہ اپنی پچھلی تصویریں نکال کے حسرت بری نظروں سے ان کو دیکھا جائے کہ ہائے میں کتنی پیاری لگتی تھی اس طرح کر کے اب میرا کیا حلیہ ہو گیا اگر یہ انداز ہے تو بھی استغفار نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں انسان کے اپنے اندر کوئی عیب ہوتا ہے نا تو وہ کبھی خوش نہیں ہوتا اس کو دیکھ کر نہ وہ لوگوں کے سامنے فلانٹ کرتا ہے اور استغفار یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پتہ ہے ہم ینگ تھے تو ہم تو یہ کرتے تھے ہم ینگ تھے تو ہم تو ڈسکو جاتے تھے اور ہم تو سلیو لیس پہنتے تھے فلانٹ نہیں کیا جاتا شرمندگی جب وہ تین سان چھپاتا ہے اس چیز کو اپنے ایبوں کو لیکن چونکہ ہم بعض دفعہ اپنے گناہ فلاونٹ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کل بچے پلٹ کر ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو یہی کیا تھا تو ہم پہ جواب نہیں دے سکتے تو پہلے اپنا گھٹنا کھولا کیوں ان کے سامنے کیوں بتایا ان کو اپنی برائیوں کا حال نہیں بتانا چاہیے چھپا لیں میں کنفیشن نہیں ہے اوروں کے سامنے نہیں ذکر کرنا اپنی برائیوں کا اپنے عیبوں کا اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کہتے ہیں کہ واہ آج تو بڑی نیک ہو گئی ہیں بڑا پردہ کرتی ہیں بڑا قرآن پڑھ رہی ہیں پڑھا رہی ہیں تو جب یہ اتنی گناہگار گار تھیں اور اتنی نیک ہو گئیں تو ہم آج سے کیوں نیک ہو جائیں تو ہم بھی پہلے گناہ کر لیتے ہیں پھر ہم بھی دس سال کے بعد نیک ہو جائیں گے یہ چیز اچھی نہیں ہے بستقفرو رب استغفار کرو پچھلے گناہوں پہ شرمندگی ہونی چاہیے اور توبہ تو توبہ سے ہے آبا یوبو اوبَن توبہ یا توبن پلٹنا رجوع کرنا واپس آنا کہ اللہ اب جو آئندہ زندگی ہے اس میں ہم اب تیری طرف پلٹ رہے ہیں اب ہم تیری پسند کا اور ناپسند کا خیال رکھیں گے استغفار ماضی کے گناہوں سے بچنا یعنی کہ ماضی کے گناہوں پر استغفار اور توبہ مستقبل میں گناہوں سے بچنا بالکل دیکھیے جیسے کہ آپ مصروف ہوتی ہیں آپ کام کاج کر رہی ہوتی ہیں آپ کے کپڑے جو ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں اسمیل آنے لگتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا آپ کام میں لگی رہتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام کر چکی ہوتی ہیں پھر آپ نہا دھو کر فریش کپڑے پہن لیتی ہیں اب دوبارہ کوئی آپ سے اگر کہے کہ وہ تم نے جب بھی کپڑے اتارے ہیں ان کو تم اب پہنو آپ سے پہنے جائیں گے آپ سے بالکل نہیں پہنے جائیں گے تو اسی طرح ایک دفعہ استغفار کر لے انسان گناہوں سے صاف ہو جائے اب دوبارہ وہ ان گندے کاموں کی طرف لوٹنے کا بھی نہیں سوچ سکتا اس کو وحشت ہوتی ہے سوچ کر کہ میں دوبارہ سے ویسا ہو جاؤں ان بھی رحیم و بدود بے میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے قالو قوم نے کہا یا شعیب اے شعیب ماں نفقہ کثیرم میں متقول تمہاری تو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی پتا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو کہ ناپ تول میں کمی مت کرو کچھ نہیں سمجھ آتا اب مجھے بتائیں کوئی مشکل بات تھی جو کہہ رہے تھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس لیے کہ سمجھنا نہیں تھا کہتے ہماری تو ویو لینتھ نہیں ملتی تم سے تم پتہ نہیں کیا کہتے ہو تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ ان نہ لن کا فی نہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے وہ لہ اگر تیری برادری نہ ہوتی ل رجمنا کا ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے وما انتا علینہ بے تیرا اتنا بلبوتا نہیں کہ تو ہم پر بھاری ہو جائے یہ بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو وہی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں برادری سے ضرور ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے قال یا قومی اراحتی آزو علیکم من اللہ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیوں کہ میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے یعنی برادری کا خوف تو کیا اور اللہ کو بالکل پسے پشت ڈال دیا جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے اے میرے قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا جلد ہی تم کو پتہ چل جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ چشمے بھرا ہوں کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حص و حرکت پڑے رہ گئے گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے اللہ آگاہ ہو جاؤ بودل مدین کماںت سمود مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے گئے تھے ان کی بچت ان کی سیونگز سب یہاں رہ گئیں خود خالی ہاتھ چلے گئے ولقد ارسل موسیبی آیا تین و مبین اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فرون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا یکدم و قوم ہو وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا یوم القیامہ قیامت کے دن وہ او اور وہ ان کو آک پر لا اتارے گا وہ بیسل برد المورود اور کتنی بری جگہ ہے جہاں کہ کوئی پہنچے لیڈرز کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے ان کا کام ہے کہ وہ رہنمائی کریں ہم کہیں کہ ہم تو لیڈر نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم سب لیڈرز ہیں یا ہم گھر میں مالکن کے ماں کے طور پہ یا کسی ارگنائزیشن میں کوئی سی ای او کے طور پہ یا کسی ادارے میں ہیڈ کے طور پہ کہیں نہ کہیں ہم لیڈر ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کی بھی فکر کریں وہ دعا آتی ہے نا حبلا نہ من ازوا نہ بدریاتی قرۃ آئین اللہ ہمیں عطا کر ہمارے جوڑوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک وجالنا لل مطققینہ امامہ اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا ہم بھی جنت میں جائیں اور ہم پیچھے نقش قدم ایسے چھوڑ کر جائیں کہ لوگ ان پر چل کر آئیں تو وہ بھی جنت میں پہنچیں اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا برا صلاح ہے جو کسی کو ملے یہ چند بستیوں کے سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے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 اللہ یہ کہ اللہ کی اجازت کوئی عرض کرے فمن ہم شقیوں و سعید کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت جو بدبخت ہوں گے وہ دو زخ میں جائیں گے لہم فیحہ ظفیروں و شہیق اور وہاں وہ ہاپیں گے پھنکاریں گے موننگ سوبنگ ساؤنڈز ہوں گی سسکیاں بھر رہے ہوں گے آہیں لے رہے ہوں گے خالدین فیحا ما والارض اللہ ما شاء رب اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے احادیث میں جہنم کے عذاب کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے اور قرآن میں بھی بہت گرافک ڈسکرپشن ہے تاکہ قیامت کے دن کو یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی خوفناک جگہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے کاپر کے تھے اور وہ اس سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے یعنی قیبت کرتے تھے اور وہ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہوں گے میراچی کے واقعے میں حدیث آتی ہے بخاری میں اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں قرآن سیکھ کر بھلا دیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا اب ذکر ان کا ہے کہ جو کامیابی کے مستحق ہوئے جنتی خالدینہ فیحہات رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا